السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولاخره للمتقین ولاغض على الاظالمین واشهد والله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله و على ومن و من اهتدى بسنته الى يوم الدين منابا مؤذ سامعين و ناظرين دین کی کسی بھی بنیادی چیز کا انکار کرنا یا ہر وہ مسئلہ ہر وہ چیز دین کا جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یا جسے ہر مسلمان جانتا ہے اس میں عوام اور خواص سب برابر ہیں تو اس چیز کا انکار کر دینا یہ کفریہ بدات ہے یعنی اس کا انکار کرنے والا انسان اسلام کے دائرے سے گویا کہ نکل جاتا ہے کون سی چیزیں جس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہو یا جسے ہر مسلمان جانتا ہو اس میں والما اور جوحال عام اور خاص کی کوئی تفریق نہیں ہے تو ایسے مسائل کا انکار کر دینا یہ کفریہ بدات کہلاتا ہے مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ حرب العدمی موجود ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں اسلام کے ارکان ہیں ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اب اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی کا انکار کر دے کہ اسلام کے اندر نماز نہیں ہے واجب نہیں ہے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے یا زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے انکار کر دے یا اس طریقے سے حج کا انکار کر دے روزے کا انکار کر دے یہ کیا ہے یہ کفر کہلاتا ہے یا اس طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے کوئی اس کی فرضیت کا انکار کر دے یا شریعت کے اندر زینا حرام ہے اور شراب پینا حرام ہے کوئی آدمی اس کو حلال کر دے اور کہے کی کہ چیز حلال ہے شریعت کے اندر یا ظلم حرام ہے اسے انسان حلال کر لے تو اسی صورت میں گویا کہ اس نے کفر کا کام کیا کیونکہ اس کو ہر انسان جانتا ہے ماں سے شادی کرنا حرام ہے بہن سے شادی کرنا حرام ہے یہ ایسی چیز ہے جسے ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے اب اگر کوئی آدمی اس کو حلال کر لے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس نے بہت بڑا جرم کیا اور اس طریقے سے اس نے کفر کا گویا کی ارتقاب کیا اور اس پر علماء کا اجماع ہے بہت سارے علماء نے اس پر باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے یہ کیوں کفر ہے اس کے بہت سارے وجوہات یا اسباب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اس کی تصدیق کرتے ہیں دونوں کی اللہ پر ایمان نبی پر ایمان ہے تو ایمان نام ہی ہے تصدیق کا یعنی ان کی باتوں کو سچ جاننے کا کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا دین کے اندر شریعت میں وہ سچ ہے برحق ہے اب انکار کر دینا یہ ایمان کے منافی ہے یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کہنے کی چیز حلال ہے کوئی آدمی اس کو حرام کہہ دے اور جس کا جاننا ضروری ہے یعنی حلال و حرام کے اندر جیسے تجارت حلال ہے کوئی تجارت ہی کو حرام کر دے یا اس طریقے سے حرام ہے کوئی اس کو حلال کر لے یعنی ایسا معاملہ جسے ہر انسان جانتا اور سمجھتا ہو اس مسئلے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جس پر اجماع ہو باقاعدہ اس مسئلے کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی جس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے اس مسئلے کی بات ہو رہی جس پر اجماع واقع ہے کتاب و سنت کے اندر محسوس موجود ہیں آیات موجود ہیں حدیثیں موجود ہیں اور ہر مسلمان اس کو جانتا اور سمجھتا ہے اب اگر اس کو حلال کر لے جو شریعت نے حرام کیا تھا یا شریعت نے جو حرام کیا تھا اس کو حلال کر لے تو اس نے گویا کی ایمان کے خلاف کیا اللہ اور اس کے رسول کو سچ نہیں جانا اللہ اور اس کے رسول کو اس نے کر دی لہذا یہ کیا ہوگا یہ کفر ہوگا جیسے ہر مسلمان جانتا نماز پڑھنا فرض ہے اب کوئی کہہ دے کہ نہیں نماز نہیں ہے اسلام کے اندر انکار کر دے فرضیت کا کہے کہ اسلام کے اندر نماز ہے ہی, ہی نہیں تو ظاہر بات ہے یہ کفر کا کام اس نے کیا بہن سے شادی کرنا حرام ہر مسلمان جانتا ہے ماں سے شادی کرنا حرام ہر مسلمان جانتا ہے پھوپھی سے شادی کرنا حرام ہر مسلمان جانتا ہے اب کوئی آدمی اس کو حلال کر لے اپنے لیے تو اس کو کہیں گے کہ یہ اس نے کفر کا کام کیا اللہ اور اس کے رسول کو اس نے جھٹلا دیا تو پہلی وجہ یہ ہے کہ انکار کرنا کیوں کفر ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو جھڑانا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض ہے یہ دین اور شریعت پر اعتراض ہے اللہ نے کہا یہ حلال ہم اس کو حرام کہہ کر کے کہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں رسول پر اعتراض کر رہے ہیں لہذا اس نائیے سے بھی یہ کیا ہے کفر ہے کیونکہ یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے اللہ رب جو چاہے دین کے اندر رکھے جس کو حلال کرنا چاہے اس کے حلال کہے جس کو حرام کرنا چاہے اس کو حرام کرے یہ اللہ العالمین کا اختیار ہے اب اس میں اللہ رب العالمین کو کا حکم ماننے کے بجائے گویا کہ ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو تو نے حلال کیا وہ حرام ہے تو نے جو حرام قرار دیا وہ حلال ہے تو اللہ پر اعتراض ہے اس کے رسول پر دین اور شریعت پر اعتراض ہے لہذا ایسا کرنا کفر ہوتا ہے تیسری چیز اللہ ہر رب کی ربویت میں تعان ہے قد ہے عیب لگانا ہے اس لیے کہ اللہ بلامین کے حکام کی تصدیق کرنا اور اس کا اقرار کرنا یہ ربویت کے تقاضوں میں سے ہے ہم نے اللہ برامین کو رب مانا رب ماننے یہ بھی شامل ہے کہ اللہ غلامین ہی کا حکم چلے گا اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا اللہ تعالی ہی حاکم ہے اسی کا حکم چلے گا اب اللہ کے حکم کو ہم انکار کر رہے ہیں اللہ کے فیصلوں کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کفر ہو جائے گا چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالی کے علم اور اس کی حکمت کے منافی ہے اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم رکھا شریعت کے اندر علم اور حکمت کے ساتھ اب اگر ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کے اللہ رب العالمین کے علم کا انکار کر رہے ہیں گویا کی اللہ رب العالمین کے علم کا انکار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے جو اعمال میں حکمتیں ہیں ان کا ہم انکار کر رہے ہیں اس ناہیے سے بھی یہ کفر رہے اور پانچویں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے اندر تان ہے قد ہے اور عیب لگانا ہے کہ ہمارے نبی نے جو شریعت دی اور جو احکامات دیے اللہ بلامن کی طرف سے اس کے اوپر تان اور قد ہے گویا کہ ہم نبی کو نبی نہیں مانتے ہم نبی کی باتوں کو نہیں مانتے نبی نے کہا کہ حلال ہم کہیں اس کو حرام تو ہم نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیا اس ناحیے سے دین کی بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یا دین کے وہ مسائل اور وہ حکام جسے ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے جس میں جاہل اور عالم برابر ہیں ایسے مسئلے میں کسی کا انکار کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے اور اس پر باقاعدہ علماء کا اجماع ہے اس پر جو ہے علماء کا اجماع ہے اللہ رب العالمین نے اور اسماع کے بہت سارے علماء نے اس پر اسماع کو نقل کیا ہے یہاں پر میں چند علماء کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ ان کا یعنی اس مسئلے میں کہ اگر کوئی دین کی جو بنیادی بات ہے معلوم ہے ہر انسان کو اس کا انکار کر دیتا ہے تو یہ کفر ہے انہی میں سے میں چند علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امام ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ ہیں آجمعو ان مستحل عن مستح المسکر کافر کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ جو انگور ہے اور جو نشہ آور ہے اس کا شراب پینا انگور سے شراب بنا کر کے پینا اس کو حلال کرنا اسے حلال کرنا یہ کیا ہے اگر کوئی آدمی اس کو حلال سمجھتا ہے کہ انگور کی شراب حلال ہے جو نشہ آور ہے وہ کافر ہے رات دون اللہ عزاو جل خبر فی کتاب ہی اللہ رب العالمین کی خبر کو جو اس نے بیان کیا کتاب اللہ, کتاب اللہ کے اندر یا اپنی کتاب کے اندر اس کو لوٹا دینے والا ہے مرتد استطتاب وہ مرتد ہے اسے توبہ کرایا جائے گا فعمتاب اگر وہ توبہ کر لے ورَ جا ان اور اپنے قول سے رجوع کر لے وہ اللہ وسطی حدم ہو کسائ اس کا خون جیسے اور دیگر کفار ہیں ایسے اس کا خون حلال ہوگا لیکن یہ خون حاکم وقت کے لیے حلال ہوگا ہر انسان کے لیے حلال نہیں ہوگا ایسی ہیں امام بخاری کے استاد کی قد اجمال العلما علماء, علماء کے اس بات پر اجماع ہے ان من سب اللہ عز جس نے اللہ کو گالی دی اور سب برسول یا اس کے رسول کو گالی دیا او دفع آش ان اللہ یا جس کو اللہ نے نازل کیا ان میں سے کسی کا انکار کر دیا او وہ قطرہ اللہ یا اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کو قتل کر دیا وہ ادال کا مقرر بمَا اللہ کافر اس کے ساتھ ساتھ گرچہ وہ اللہ نے جو نازل کیا اس کا اقرار کرنے والا ہے لیکن وہ کافر ہے کیونکہ اس نے ان چیزوں کے میں کسی کا بھی انتخاب کر لیا قاضی کہتے ہیں وہ کدالی کا اجمال مسلمون اللہ تقفیر کل من استحل القتل کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو قتل کو حلال سمجھے وہ کافر ہے او شرب الخمر یا شراب پینے کو حلال سمجھے اویزنا یا زنا کو حلال سمجھے مما حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے بعد علم ہی بےتحری میں ہی اس کے حرمت کا علم ہونے کے بعد اگر اس کا وہ انکار کر دیتا ہے یا اس کو حلال کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس بعض کرامتا غلطیا جیسے کرامتا کے جو اباہی لوگ تھے جنہوں نے ہر چیز کو جائز کر لیا زنا شراب یہ تمام چیزیں یا بعض جو غالی صوفیاں ہیں جنہوں نے ان حرام چیزوں کو حلال کر لیا تو اس طریقے سے یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں اس کے اسی طریقے سے یعنی اور بھی علما کے باقاعدہ اس پر اجماع ہے ماں بن حضب الحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفکو انسول ہی بےک الماطا بہ علیہ السلام مِمَّا نقل ان الکاف و شکا ف توحید وہ کہتے ہیں ابن حضب الرحمۃ اللہ علیہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے اجماع ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اس کے رسول پر ایمان لایا اور وہ تمام چیزیں جو رسول لے کر کے آئے ہیں اور جسے سب نے نقل کیا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ توحید کے بارے میں شک کر لے یا نبوت کے بارے میں شک کر لے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کر لے او فی ہر بم عطا بحیہ علیہ صلاۃ یا کوئی چیز جو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں ان میں سے کسی چیز کے بارے میں وہ شک کر لے اور پھر شریع اللہ عطا بیہہٰہ یا اس شریعت کے بارے میں جو ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے ہیں اس کے بارے میں وہ شک کر لے مما نقل انہ نقل کا فن فن جہاد من و ماتا فعین مشرق المخلۃ الفار ابدا وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے بیان کی ان میں کسی بھی کا انکار کر دے یا کسی کے بارے میں شک کر لے اور اسی پر اس کی وفات ہو جائے کافر مشرق ہے اور جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ دین کی بدیہی اور بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں بولا خلا کمت کے کسی بھی دو فرد کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انا منقفر بلا جسے نماز کا انکار کر دیا اوبا زکات کا اوبل حج اوبل یا حج عمرے کا انکار کر دیا او بے شعی اجما المسلمون علیہ یا کسی بھی اس چیز کا جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کسی نے انکار کر دیا ان اللہ انہ تعالی ہو اللہ العمل یعنی جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے اللہ رب اللہ جسے بے رسول کی زبان پر بیان کیا اور شریعت کے اعمال میں باقاعدہ اس پر نس موجود ہے تو وہ کافر ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے ایسے بو اعلیٰ نے بیان کیا اس اجماع کے بارے میں کہتے ہیں وہ منی تقد الماحر نسلی جس نے اس چیز کو حلال کر لیا یا عقیدہ رکھا جس کو اللہ رب العالمین نسو سریح سے حرام کر دیا ہے یا اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے او اجما المسلم اللہ تحریم ابا کافر یا تمام مسلمان اس کی حرمت پر اجماع ہے کوئی حرام ہے شریعت کے اندر اس کو حلال کر لے وہ کافر ہے اور وہ مثال دے کر کے سمجھا رہے جیسے شراب کو کوئی حلال کر لے یا نماز روزہ اور زکوٰۃ کو حرام کر دے کہیں کچھ نہیں ہے اس طریقے سے اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام کر دے یا جس کو اللہ رب الامین نے حرام کیا اس کو حلال کر لے تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ مثال دیتے جیسے کوئی نکاح کو حرام کر دے یا خرید و فروخت کو وہ حرام کر دے اللہ نے اس کو حلال کیا کہ تجارت حرام ہے لین دین کرنا حرام ہے قرض دینا حرام ہے خرید و فروخت کرنا حرام ہے تو یہ کیا ہوگا یہ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب ہے اور مسلمانوں کے اجماع کا انکار کرنے والا ہے لہذا وہ کافر ہوگا اس طریقے سے بہت سارے علماء نے اس کے بارے میں نقل کیا ہے اجماع کو کہ یہ اجماع ہے اس کے بارے میں کہ یہ چیز کیا ہے یہ ایسا کرنا کفر رہے شریعت کے اندر اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ اور اس طریقے سے امام بر اور اس طریقے سے بہت سارے واللم کے اقوال اس کے بارے میں موجود ہیں ملا اللہ قار علی قاری فرماتے ہیں کہ لا خلاف بیل مسلم کی مسلمانوں کے درمیان اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان رج الز ہرا ان کارل واجباتی واہرال کہ اگر کوئی آدمی جو واجب چیزیں ہیں ظاہر ہیں متواتر ہیں اس کا انکار کر دے وہ المحرماتواترا یا وہ چیزیں جو ظاہر حرام چیزیں ظاہر متواتر ہیں یعنی وہ حرام ہیں ظاہر ہیں اور متواتر ہیں سارے لوگ اسے حرام کہتے ہیں دین اسلام کے اندر سارے مسلمان اس کو حرام کہتے اب اس کو وہ حلال کر لے یا جو حرام ہے حلال ہے شریعت کے اندر واجب ہے اس کو انکار کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فعین اجتطاب اسے توبہ کرایا جائے گا فعین طا امن و اللہ قطل کا مرتدن اگر وہ توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا کفر اور ارتداد کی بنا پر کہ وہ مرتد ہو گیا دین اسلام سے اس نے اللہ اس کے رسول کی تقزیم کر دی جھٹلا دی اللہ اس کے رسول کو لہذا ایسی صورت میں اس کی بات جو ہے یعنی یہ یہ کفر ہوگا اور اس طریقے سے اسلام کے اندر باقی نہیں رہے گا امام سادی فرماتے ہیں کہ عموماً جہد وجوب الصلاح جو نماز کے وجوب کا انکار کر دے یا زکوۃ کے وجوب کا انکار کر دے یا روزے کا یا حج کا تو اللہ اور اس کے رسول کی ترزیب کرنے والا ہے کتاب اللہ اور سنت نبی کی ترزیب کرنے والا ہے مسلمانوں کے اجماع کا ترزیب کرنے والا ہے وہ وخار جمن دین بلاجما بجماء المسلمین اور مسلمانوں کے اجماع سے باقاعدہ و دین سے نکل جانے والا یعنی اس پر باقاعدہ مسلمانوں کا اجماع ہے ایسا آدمی دین سے نکل جاتا ہے جو ان چیزوں کا انکار کر دے امن ان کرا حکمن کامل کتابیں سننا اور جو کتاب و سنت کے کسی ایسے حکم کو ظاہر علجمان قطعی جس پر اجماع ہو ظاہر ہے وہ حکم اور اس پر اجماع ہے قطعی اجماع ہے تو اس صورت میں وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہتا کمن ان کرب کوئی آدمی روٹی کو کی روٹی حلال ہے کھانا کو انکار کر دے اول ابل بکرغنم یا اونٹ اور, اور بکری کا کو حرام کر لے کی حرام ہمارے لیے وہ نہ ہوا اس طرح کی اور بھی چیزیں جو ظاہر ہیں اور جس پر سب کا اجماع ہے اور یون تحریم الزنا یا زنا کی حرام ہونے کا انکار کر دے اول قزف یا تحمت لگانا حرام شریعت میں کسی پر الزام لگانا کسی پاک دامان عورت پر زنا کا الزام لگانا کسی مرد پر یا کسی عورت پر یہ حرام ہے تو اس کو کیا کرے وہ اس کا انکار کر دے اور شرب الخمر یا شراب پینے کو کیا کرے اس کو یعنی حرام ہے وہ لیکن اس کو حلال کر لے تو ایسی صورت میں یہ کافر ہو جاتا ہے مقدم الب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تقزیب کرنے والا ہو جاتا ہے وہ سنت نبی یہی اور پے نبی اس کے نبی کی سنت کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے متبیغیر شبیل ممن اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راہ کی پیروی کرنے والا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اس پر باقاعدہ اجماع ہے اور سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ محمد ابراہیم علو شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان نمیول مترہ المتفق علیہ من اہل علم کی وہ اصول جو مقرر ہیں اور جس پر اہل علم کے درمیان اتفاق ہے أن من جهد اصل جہد اسدین دین کے اصول میں سے کسی بھی اصل کا انکار کر دیا او فرا ان یا ایسی کوئی فرا یعنی اصل تو نہیں فرا لیکن اس پر اجماع ہے سب کا سارے مسلمانوں کا اجماع ہے او ان کرا مما فرما جا بھی رسول قطع یا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیا ہے قطعیت کے ساتھ جس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے اور اس میں سے کسی کا انکار کر دے فن کا فر وہ کافر ہے اور ایسا کفر القفر ناقل اور ایسا کفر ہے جو ملت سے منتقل کر دینے والا ہے یعنی ملت سے نکال دینے والا کہ یہ علماء کے اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس طریقے سے امام ابنِ کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے جو قرآن کریم کے آئے تھے کہ ولان کے مانا کا آبا نشا علامہ کا صلف ان نکان فاحص المکم و سا سبیلا کی اپنے ان عورتوں سے جن سے تمہاری تمہارے وال باپ نے شادی کیا ان سے نکاح نہ کرو ہاں جو گزر گیا پہلے زمانے جاہلیت کے اندر نہیں معلوم تھا بات الگ ہے یہ فحش کام ہے اور ناراضگی کا ذریعہ ہے اور بہت برا راستہ ہے تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا کیونکہ اور اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کا مال جو ہے بیت المسلمین بیت المال کے اندر فہ ہو جائے گا یعنی بیت المال میں اس کے مال کو جمع کر دیا جائے گا اگر کوئی آدمی اپنی ماں سے یا جس سے اس کے والد نے نکاح کیا اس سے نکاح کر لیتا ہے کیونکہ یہ دین کے اندر ایسی چیز جس کو ہر مسلمان جانتا ہے اور ہمارے باقاعدہ جھنڈا دے کر کے بھیجا کہ اگر کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے اسے قتل کرنے کے لیے مارنے کے لیے تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ مرتب مانا جائے گا اگر کوئی آدمی یعنی ایسی عورت سے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا نکاح شرح اور اس کے بعد اس سے نکاح کرتا ہے تو وہیا کہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے امام شوقان فرماتے ہیں کہ وہ الحدیثیے دلیل اس حدیث کے اندر دلیل ہے اس بات کی کون سی حدیث کہ ماں نبی نے ایک آدمی کو بھیجا تھا جھنڈا دے کر کے کہ جاؤ اس آدمی قدر کر دو جو اپنی ماں سے جس نے نکاح کیا اللہ انجمام کہ امام کے لیے یعنی جو مسلمانوں کا خلیفہ کے لیے بات جائز امرا بے قتل من خالف آتی شریعہ کہ وہ حکم دے ایسے آدمی کے قتل کا جو شریعت کی جو قطعیات ہے جو بنیادی باتیں ہیں ان میں سے کسی کی مخالفت کرے جیسے یہ مسئلہ ہے یعنی اپنی ماں سے یا باپ کی بیوی سے شادی کرنا تو یہ اس کے لیے جائد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ولا تن کہ حانا کہ آبا کمر تو اس طریقے سے یہ کیا ہے اگر کہ اس کو حلال سمجھے کہ ہمارے لیے حلال ہے جب اس پر تمت مسلمہ کا اجماع ہے ہر مسلمان جانتا چھوٹا بڑا تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا وہ گویا کی اسلام سے مرتد ہو جائے گا تو یہ علماء کے اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ایسے ہی شیخ رباز رحمۃ اللہ سے باقاعدہ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی اسلام کے ارکان میں سے کثیر رکن کا انکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہے تو آپ نے اس کے بارے میں مفصل جواب دیا اور کہا کہ جب آدمی کلمے کا اقرار کرتا ہے تو مسلمان بنتا ہے اللہ اس کے رسول کی تصدیق کرتا ہے دین اسلام کے داخل ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اسلام مکمل ہو جائے گا اگر نماز چھوڑ دے گا تو مرتد ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کر دے روزے کا انکار کر دے اور کہے نہ روزہ واجب ہے وہ بھی مرتد ہو جائے گا یا یہ کہے کہ تو واجب نہیں ہے اور تو بھی مرتد ہے یا اس طریقے سے کہے کہ ستاعت کے باوجود بھی حج واجب نہیں ہے تو بھی مرتد ہو جائے گا دین کا مذاق اڑائے رسول کو گالی دے تو دین اسلام سے نکل جاتا اگرچہ وہ کلمے کا اقرار کرتا ہے اس کے بعد آگے بھی بہت ساری انہوں نے مثالیں دی اگر کوئی آدمی زنا کو حلال سمجھے یا اس طریقے سے شراب کو حلال سمجھے تو ایسی صورت میں یہ کفر اکبر ہے نوزب اللہ یا اس طریقے سے جو ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے اب وہ نافرمانی کو حلال سمجھے تو یہ بھی کیا ہے یہ اسلام سے ارتداد ہے یا جھوٹی گواہی کو حلال سمجھے جھوٹی گواہی کو حلال سمجھے وہ کہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنا حلال ہے جبکہ سب جانتے ہیں کہ حرام ہے ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھو گے تو کہے گا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اس جھوٹ کو حلال کر لے اپنے لیے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ان کا فتویٰ موجود ہے تو یہ دین کے جو ارکان ہیں مسائل ان کے بارے میں ایسے ہی ایمان کے تعلق سے بھی مسئلہ ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے کوئی انکار کر دے ایمان کے شہ ارکان ہیں کا انکار کر دے فرشتوں کا انکار کر دے نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کر دے جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دے یا اس طریقے سے قیامت کا انکار کر دے یا قیامت کے بعد کے جو مراحل ہیں جیسے قبر کے اندر جو سوال و جواب ہوتے ہیں اس کا انکار کر دے برزق کی زندگی کا یا حوض کا انکار کر دے جنت کا انکار کر دے جہنم کا انکار کر دے یا فرشتوں کا منکرنقیر کا ان تمام چیزوں کا جو انکار کر دے کہ حساب یا حساب و کتاب کا انکار کر دے یا یہ کہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور جو ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ کسی کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اس کا انکار کر دے تو یہ تمام چیزیں کفر کہلاتی ہیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہیں یہ بنیاد ہے دین کی اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تصدیق کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے تو اس کا انکار گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب ہے یہ دین کا انکار ہے اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں تمام چیزوں کا انکار کرنا کفر کہلاتا لیکن یہاں میں بات واضح کر دوں اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو ہم تو کہیں گے کہ کفر ہے لیکن کسی متعین شخص پر حکم لگانے کے لیے اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہوگا اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہوگا متعین کسی شخص پر حکم لگانے کے لیے متعین تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی تمام چیزیں کفریہ کہلاتی ہیں اور انہیں دین کی بنیادی باتیں دین کے وہ مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یا جن کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ چیز شریعت کے اندر حلال ہے یا چیز شریعت کے اندر حرام ہے اب ان چیزوں میں سے حلال کو حرام حرام کو حلال کر دے یا ایمان کے ارکان میں سے جس پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی کا انکار کر دے تو یہ ساری چیزیں کفریہ اعمال ہیں اور یہ کفریہ بدات ہیں لہٰذا ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے اور پکا اور سچا ایمان اسلام لے کر کے آئے اللہ اور اس کے رسول کی تباہ اور پیروی کرے اور اس طریقے سے ان تمام جھوٹی باتوں سے گریز کرے اللہ ارب سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہر سے دین پر استقامت عطا فرمائے ایمان پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے یہ ہر مسلمان کے لیے کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں جن میں کسی آدمی کی جہالت عذر نہیں ہوگی تو اللہ ارب العالمین ہم سب کو حق پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے آمین مجزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ